فیصلہ ڈرے نہیں ہے سن تہتر میں میں کہتا حج پہ شیخ محمد ابن وزیر تعلیم تھے بہت بڑا محال اس مسجد سے بھی بڑا شام مرم مختلف مالک علماء بیٹھے تھے میں نے سنت درر ہدت پیش کی شیخ نے دیکھا بلٹتا رہا میرا رفیق ہے مجھ سے پڑھا ہوا ہے وہاں وہ مدرس تھا تو اسے پوچھ نہیں لگا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے اس نے کہا ہمارے شیخ نے لکھی ہے اس نے کہا وہ زندہ ہے تو اس نے کہا ہاں اس نے کہا بہت اچھا لکھا ہے تو پر اور کون کے مضامین کو بہت اچھا لکھا ہے اس نے کہا وہ تو موجود ہے اس نے کہا کون ہے میں میرے طرح اشارہ کیا میں مجھ سے کہا ماشاء اللہ خوب لکھا ہے اپنے تم میرے جد ام کی طرح لکھتے ہو وہ محمد احمد رواب کا نواسا ہے میں نے کہا نہیں میں تمہاری جد جیسا نہیں لکھتا ہوں اس نے کہا کیا ہے میں نے کہا تمہاری جد نے توحید تو لکھا ہے حادیث لائے ہیں اور ہمارا طریقہ قرآن سے توحید ہے ہمارا طریقہ نیا ہے تمہاری جد کا طریقہ ایسا نہیں ہے وہ نہیں سمجھتا ایسا مجھ سے کہنے کا اوکے ایسا سناؤ ایک سورت میں نے سورت ہے کا سنا ہے کہ دیکھو جد کی بنیاد ہے شرف العلم مجھ سے تپشر کرتا ہے کہ سب سے پہلے جن کو پکارتا ہے تو اس کو عالم الغیب سمجھتا ہے تو قرآن نے اس نسل کو اس وکاف میں لایا اور اس پر چار واٹ ہاتھ لائے آسا واف نہیں جانتے تم نہیں جانتی حسا قدر نہیں جانتا نہیں جانتا تو ہر سے وہ لوگ غیر سماوا میں نے جب بیان کیا تو شیخ نے لوگوں سے کہاسم میں من شہر پاکستانی نے قرآن جدید ایک پاکستان